بسم <tose> الله جناب منت رسول اللہ آدمی نہیں بنا کر ہمارے اور بات کے درمیان یعنی عمومت نے ساری کائنات شکر لوگوں کے درمیان دیا اور اسی لیے ہماری بڑی اللہ گواہ ہے کہ وہاں کنگان کرنے لگا رہے بس نا لیے یا رسول قسم اللہ ہماری کندم ہم نے گاؤں جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر دیکھتا ہے پرانے قریب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ وسلم میں تمہیں کوئی نیا مرتبہ لے کر دے یہ نہیں کہا کہ آئی نبی صلی اللہ وسلم کوئی انوکھمت بھی لے کر بلکہ آپ کی تعلیم وہی تعلیم تھی جو آپ سے پہلے اب ویا دیتے رہے ہیں یعنی توحید اور آج کے ہم اپنے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو بات رکھیں گے وہ توحید اور رسارت کے مطابق توحید یہ مدب اسلام کا ایک مین پوائنٹ ہے ایک مول منت ہے اور اس توحید کا ضرورت آپ کو انہوں نے میں دنیا کے اندر اور بھی جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان مذہبوں میں اس کا سبوت آپ کو ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے کہ قوموں کے حالات میں ان کے تدیر نے ان کے چینجنگ نے مذہب اسلام کی اس تعلیم کو مت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ توحید میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے آپ دیکھیے لوگوں نے اپنے اپنے امیا کے ساتھ کیا سلوک کیا لیکن اللہ کی نبی جنابی محمد رسول اللہ اللہ سلو کی شکل آج تک اپنی اپنی شکل میں موجود ہے آپ دیکھیں رام چند بھی جب تک زندہ تھے لوگ انہیں منش مانتے تھے رامائن کی ایک عبادت ہے رام منشم اس رام منش تھے लेकिन आज उन्हीं रामचंद्र जी के मानने वालों से पूछिए कि आप रामचंद्र को मनुष्य कहते हैं या भगवान तो आपको कौन जवाब देंगे कि राम भगवान हालात के बदलने उनके अंदर एक बहुत पर, बहुत बड़ी चेंडिंग पैदा कर दी वही राम जो मनुष्य थे आज राम को लोगों ने وہی شری کشن جی جب زندہ تھے تو انسان تھے لیکن شری کشن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو بھگوان کا درجہ دیا وہی گوتم بدھ جب زندہ تھے تو انسان تھے لیکن گوتم بدھ کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو بھی بھگوان کا درجہ دے دی. دیا عیدال اصلاۃ وسلام جب تک زندہ تھے تب تک وہ خدا کی بندے تھے تھے کے بندے سے انسان سے لیکن عیدا مسیح کے انتقال کے بعد آج کی عیسائیوں نے بھی ایسا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اس لیے بائبل میں آپ کو بار بار ملے گا ایشا علیہ السلام نے اپنے رب سے پاکر ہی کہا تھا آئی دفاتر آئی فری دفاتر یہ سینٹینس آپ کو بائبل ماڈرن ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ دونوں میں ملیں گے وہاں فادر فادر ہی کے جملے کہے جا رہے ہیں تو اِسار ہی سلام کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو بھی خدا کا بیٹا قرار دے دیا رام چندر جی انسان سے آج بھگوان بن چکی گرے جی دن کا تھے انسان سے بھگوان کا درجہ مل گیا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گوتم بدھ دن کا تھے تو انسان سے لیکن گوتم بدھ کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا لیکن مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے جناب محمد و رسول اللہ صلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اس وقت بھی آپ کو انسان ہی کہا گیا تھا اور آج بھی ایک مسلمان جب اللہ تبارک بطاللہ کا مومن بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ نہیں دیتا بلکہ وہ یہی کلمہ پڑھتا ہے محمد نازو رسول میں دوا ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معروف نہیں ہے اور محمد اللہ کے بندہ اللہ کے نبی کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا وہ ایک ایسے چیز ہے جہالت نے ہمارے و پیسہ پردہ ڈالا یہ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھی کہنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جناب مہان مزور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا یہ حالات کے طرح نے اور زمانے کے طرحوں نے ان کے درمیان جو ہے ان کی افروں پر پردہ ڈال دیا وہ سمجھ نہیں پاتے کہ میں کیا کر رہا ہوں ارے پر کیا رہ گیا رسول اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کے اندر ارے وہ انسان سی لوگوں نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ کا نور قرار دے رہے ہو اور ذرا غور تو کرو اگر ہم مان بھی کہ اللہ کے نبی اللہ اللہ ان کو نورتے کیا ہوگا حضرت سلام جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کی طرف جا رہے تھے جس یاد کہ اللہ نے تجھے دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے کا جل سور پر کھڑے ہو جا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ہلکی کی تجلی ہلکا سا نقشہ چھوٹا تھا چھوٹا ہلکا سا نور اپنا ظاہر کیا تھا اگر مظاہرے سلام اس نور کو دیکھ نہ سکے اللہ کا وہ نور بھی اگر علیہ السلام برداد نہ کر سکے قرآن کہتا فخر ہو سکتا ہے تروسا بے ہوش زمین پر پڑا ہے اور پہاڑ دل کا سرما بن گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا نورستا نہیں دیکھ سکے اگر اللہ نے اپنے دوست جناب محمد اور رسول اللہ وسلم کو پیدا کیا ہوتا تو پھر کوئی صفا کوئی مرحت کا پہر ضرور محمد کو دیکھ کر ججت کا سرما بن گیا ہوتا صحابہ کرام کی نگاہوں میں جو طاقت کا سے آ گئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا حالانکہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے جب پیدا ہوتے تو حضرت حضرت جب اللہ کا نور نہیں دے سکے تو صاحبہ نے اللہ کے نور کو کیسے دے لیا کوئی صفاء اور کا پہر اللہ کے نور کا کیسے دیدار کر رہا ہے چودہ سو سال پہلے پرانے رام کرتے ہوئے کہتا ہے نانا بھجنوں میں بھی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں کے طرو نہیں وہ چیز ہے کہ بس دیا ہو ہمارے مسلمانوں کے اپنوں کا پتھر ڈال دیو ایک اندازہ کے نبی کو اللہ کنور بھی مان لے تو تاریخ محمد یہ بتاتا ہے کہ ہر نظر کا جوڑا اسی نظر سے بکرے کا جوڑا بکری کے ساتھ بھینس کا جوڑا کے ساتھ گدھے کا جوڑا گدھی کے ساتھ کتے کا جوڑا مادا کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں یہ اسی کے نظر سے وہ محمد اللہ مان تو اللہ محمد تو اللہ اور جوڑا ہو ہے جس کو تم اللہ کبھی دیتے <سؤال> ہو <سؤال> حضرت خدیجہ تمام ہوگی مٹی سے پیدا ہے اور اولاد ہاں حضرت خدیجہ سے جو پیدا ہو رہی ہے پاسما روپیہ پولیس ان وہ بھی تو مٹی کی بتاتے ہو یہ مٹی سے پیدا ہے تو کیا اللہ کی نبی لوڑی اور حضرت خدیجہ مٹی کی کیا یہ مٹی اور لور کا جوڑا ممکن ہے ارے غور تو کرو صرف اولاد نوری پیدا ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ اللہ کی نبی کی نوری اولاد پیدا نہیں بلکہ خاصی اولاد پیدا ہو رہی یعنی حضرت خدیجہ کی مٹی محمد کا نور ہو گیا یعنی کیا کی کی کی تم بھی مخلوق پیدا کی اس میں سب سے بہتر مخلوق میں انسان کو بنایا انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا لیکن فرشتوں سے بھی بہتر انسان کو قرار دیا اور تم اللہ کے نبی کو نور کا قرآب دیکھو کہ اللہ کے حالانکہ انسان کا درجہ فرشتوں سے اونچائی نہیں مٹی کا درجہ نور سے زیادہ اونچا ہے تو اب آپ مٹی کا خراب دیں گے یا نور خراب دیں گے یہ چیز سمجھنے والی ہے جو آپ سمجھتے رہیے برا تو ہی چیز ہے جس کی کو لے کر دنیا میں توحید یا مذہب اسلام کی صدارت کو اکثر ابھی انتظار سے شادی کرتا ہوں اور ان تمام چیزوں کو میں فٹ ڈھالتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ پہلے امی توحید کا سبوت ان کتابوں میں پڑھنا ہے اور آج کے لوگوں نے ان کو کیا سجایا آپ دیکھیے ہندو مذہب کے اندر ایک کتاب ہے رگ ان کے چار وید مانے جاتے ہیں اور ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں ہو سکا کہ چاروں ویدوں میں اپنی اس سلسلے میں ہمارے ہندو بھائی کے دو ہندوؤں کے بہت بڑے بڑے دو گروہ ہیں ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ چاروں وید میں سے کوئی ایک اصلی ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سا اصلی ہے اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اصل میں وہ ایک ہی ویڈ تھا اس ایک ویب کو فور پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ایک ویگ کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک وید کو چار بھاگ کر دیے گئے تو کچھ کو یہ کہتے ہیں کہ چاروں میں سے کوئی ایک اصلی ہے اس لیے پڑھو چاروں کو اور پتہ ہی کون سا اصلی ہے عمل چاروں سے کرو اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وید کو چار حصوں کے بار دیا گیا اسی وید کی ایک عبارت سے اومرا ناچارم وہ اروپ ہے اس کا کوئی روپ نہیں وہ بے شکل ہے اس کی کوئی شکل نہیں وہ انسٹیچیو ہے اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں وہ اس کا کوئی مجسمہ بھی بنایا جا سکتا کوئی مورتی بھی بنائی جا سکتی ہے یعنی اس اللہ وہ اللہ نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں یعنی وہ بے شکل ہے اس کی کوئی شکل نہیں قرآن کیا کہتا لائی سکی صحیح ہوں بیر اور اللہ کی مانند اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور والا ہے ایک طرف تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیچیو نہیں اس کا کوئی مرسیمہ نہیں اور اس کے باوجود की मूर्ति شنکر بھگوان کی مورتی بنی ہوگی گڑی جی کی مورتی بنی ہوگی اور آدمی اسی اس کو پوجا بھی کر رہا ہے اوم نما شیوائے اوم گڑے چائے نما یہ سب کچھ کہتا ہوا بھی نظر آئے گا اور ویدانت کیا کہہ رہے ہیں اس کی کوئی مورتی نہیں وہ اروپ ہے اس کی کوئی شکل نہیں یعنی تم اور ایک جگہ یہ کہا گیا کہ جس طریقے پرمیشور کے سب تیرا ایک ہی پرمیشور ایک ہی خدا ہونا چاہیے دوسرا نہیں دی آر اتنا ڈاؤٹ سیکنڈ بائی فل کی بات ہے کہ وہ اکیلا ہے कोई खुदा नहीं है کوئی خدا نہیں ہے ود के سیکنڈ دوسرے کی شکل کے بغیر یعنی اس کے علاوہ एक پوجن نہیں ہے وہ ایک ہی ہے اسی کی عبادت کرو اسی کے سامنے اپنے سب کو جھکاؤ مذہب اسلام کا مائنڈ کیا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے میں یہ کہہ ہوں کہ اس چیز کو آپ ٹو پارٹس میں ڈیوائڈ کیجیے یہ لا الہ الا اللہ دو جملے ہیں ایک لا الہ ایک الا اللہ. اللہ جب یہ دونوں لیں یہ فراہم مسلمان ایک جملہ کہنے گے فراہم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر آپ لا الہ کہہ کر رک جاتے ہیں تو خدا کی ختم آپ کافر ہیں جب تک کہ آپ الاح نہ کہہ دیں اگر آپ نے کیا اللہ تو کافر ال اللہ کا تب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے کیونکہ اللہ زمانا ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معجود بیا اللہ کا بھی تم کر رہے ہو کہ کوئی معجود نہیں اللہ اب آپ اطراف کر رہے ہیں اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں اسلام کی تعلیم یہ ہے بندے اگر تو تلام سویگار کرنا چاہے اسلام قبول کرنا چاہے تو تو تمام محبودہ نے کا پہلے انتظار کر اور اس کے بعد میں اسلام اللہ کا اظہار کر یعنی پہلے تمام محدودہ نے کی تردید کر دیتی کوئی عبادت کو اعلیٰ نہیں ارے چھوڑ دو ایک تو کیسے کہ ہو رہی ہے ایک ہی اللہ نہیں بنتا لا, لا, لا نہیں ہے کوئی معنی اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کا اقرار کرنے سے پہلے تو یہ خیر اب بھی زمان سے کہ کوئی معبود ہی نہیں ہے اور پھر تو ایک اللہ کا اقرار کر یہ اسلام کی دعوت ہے یہ اسلام کا مین کوائنٹ ہے اور پھر بھی پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں جو آج پہ مل خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مستفیٰ ہو کر خدا کے پڑھنے میں بہت کے تبارت کا کیا لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا اس طریقے کی جملے کا انسانوں کو دیکھ دیتے ہیں ایک دم برہما داست کنچن ایک ہی برہما کی پوجا کرو وہی پوچھ جائے دے ناچتے سنسکرت دیکھیے دیکھیے ناستے نے ناچتے नाथ داست ناستے کے مانا سسکرت میں ہرگز نہیں نیح کے مانا بالکل نہیں نانا کے कतई کتئی کنچن اسی کی تاب دا سے दूसरा ہر नहीं ना نانا کنچن کتئی نہیں بالکل نہیں ہر گز نہیں یعنی ایک ہی اللہ بابت के لائق ہے دوسرا ہے ہی नहीं کتئی نہیں کتنا بڑا توہید کتنی بڑی توحید کا خزانہ آپ کو اس کے اندر اور ایک طرف دیکھو یہ بھی کہتی ہے کہ پینتیس کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرو تینتیس کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرو اور ایک دیوتا ایک ہی دن میں پرسن کرو یعنی ایک دیوتا ایک ہی دن میں پرسن ہو سکتا ہے ایک دن میں دو دیوتاؤں کو پرسن کرنا چاہو تو نہیں ہوں گے اور سینتیس کروڑ دیوتاؤں کو پرسن کرنا ضروری آوشیک اور اگر ایک بھی دیوتا آپ پر سن رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ اندازہ لگائیں گے ایک ہی دن میں ایک ہی دیوتا پرسن ہو سکتا ہے دوسرا نہیں اور پینتیس کروڑ دیوتاؤں کو پرسن کرنا ضروری اور تینتیس کروڑ رہا سہی اور ایک بھی دیوتاسن رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بنگ مطلب یہ ہوا کہ پینتیس کروڑ دیوتاؤں کو پرسن کرنے کے لیے تینتیس کروڑ دنوں کی آوشکتا ہے کے پاس اتنا جیون نہیں اتنا کی وہ تینتیس کروڑ دنوں اس کا مطلب ہر ہندو کی تپسیا بھنگ ہوتی ہے اور ایک جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ برہم پیدا کرنے والا ہے اس کی پوجا کرو ایک جگہ یہ کہا جاتا ہے بندرو پالنے والا اس کی پوجا کرو ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ شیو موت دینے والا تم اس کی پوجا کرو اور ایک جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم برہم دتیہ نا شنی ناسین چند ایک جی برہم کی پوجا کرو وہی پوج دے اس دو کہ یہ کوئی نہیں ہے یہ تمام باتوں کو ختم کرتے ہوئے پرانی جگہ کیا کہتا ہے اللہ ہوا اللہ ہوا ہے اللہ ایک اللہ اس مد بو یاد ہے اسی کی عبادت کرو اسی کے سامنے سے سر کو جتاؤ جس کے بے شمار کا ناس ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں ہرے اس کے اتنے احسانات ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ان کا اردو نے مس اللہ اللہ کا اے میرے بندو اگر تم اللہ جی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتا ہو تو تم اللہ جی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ارے بہت کرا انسان تجھے انسان بنایا جو ہزار نے سب سے بہتر بنایا سب سے آلات افزار پا بنایا چاہے تو کچھ اور بھی بنا سکتا تھا لیکن میں سب سے بہتر عمر کا اس نے ہمیں اور آپ کو ادا فرمایا پھر ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نبی ادا فرمایا جو دنیا کے اندر تمام آنے والے نبیوں نے سب سے بہتر نبی یعنی جناب محمد رسول وہ ایسا نبی جس کے بارے میں سلام بھی فرمایا جائے خدا جیتا اے اللہ حضر تو نے مجھے اے اللہ حضرت نے مجھے اے جو ہے نہیں منا کرنا بیچا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے اللہ کاش سے نے مجھے محمد رسول صلاحم کی امت میں پیدا کیا ہوتا مجھے محمد کے عمل کی ہونے میں جو شفا سے مجھے نوبت ملنے کے بعد تو شخص ہمیں حاصل نہیں ہوتا کاش تور مجھے محمد اللہ اللہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہوتا کی کی بھی کر رہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو کتنا فرق کرنا چاہیے آپ کو کتنی خوشی ہونی چاہیے چلنا تھا مسئلہ سلامیہ کے اندر پیدا کیا جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ تو ان کی امت کے اندر پیدا کیا تو کسبت بہت سی کتابوں میں آتی ہے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں ماڈرن ایسٹامنٹ کے اندر یہودیوں کی کتاب تو کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ دوران یہ سوال بھی کیا کلی ملا سے اللہ کی کلام کیا کرتے تھے جہاں کیا باتیں کر لیا کرتے تھے یہ سوال کہتی ہے اے اللہ کیا اس دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہے ایک آئی اوپر سے غائب سے کہ اے موسا ہاں تجھ دی زیادہ کوئی عبادت کرنے والا فلا فلا جنگل میں چلا جا وہاں سے بھی دادا کوئی عبادت کرنے والا میرا بزرگ بندہ ملے گا حضرت مسالے سلام اسی جنگل کی طرف چل دیتے ہیں چلتے دی چلتے جنگل میں پہنچ گئے کیا دیکھتے ہیں تین بزرگ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے سجتے بھی اس نے سلام سے حادثت علیہ السلام نے علیہ کلیکٹ کیا ایک بزرگ تم کرتے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہو اس نے جواب دیا کہ جب سے میں نے ہوش سوالا تب سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں پھر اس نے حضرت موزا نے سوال کیا کہ آگے تم چاہتے کیا ہو اس نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات حضرت موزا سلام سے کرائے گا حضرت موزا بولے خوش ہو جاؤ آئے تمہاری ملاقات مجھ سے ہو گئی خوش ہو جہاز تو تمہاری ملاقات مجھ سے ہو گئی اس بزرگ نے جواب دیا کہ نہیں میں موسا سے نہیں بلکہ موسا میں سلام سے ملنا چاہتا ہوں جو ندی بن کر آئے گا حضرت بے موسا نے ان کے اوپر جو کتاب لازمی کی طورات تو اس کو سامنے رکھ دیا لو دے کو یہ کتاب میرے سامنے اللہ نکالا کی طرف بزرگ نے کتاب جو دیکھے کا پڑھا اور ایمان لے آیا اس نے اسی مو سے, سے پڑھ لیا اللہ اللہ رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے اللہ بات میں رسول ہیں دار مرچ دھرم میں ہو گئی ایمان علیہ السلام نے کہا اے بزرگ تم میرے باپ کے درجے بھی ہو تم میرے لیے باپ کو یہ بتاؤ کہ میرے لائف کوئی کام ہو تو بتاؤ وہ بزرگ کیسے لگا اے موسا اس جنگل میں روزانہ کوئی نہ کوئی مجھے پانی پیلا جایا کرتا تھا اس جنگل میں روزانہ مجھے کوئی کھانا پلا جایا کرتا تھا آج اس کو جنگل میں کوئی مجھے کھانا کھلانے نہ آیا ہر موسا میرا گلا سوکھا की رہا پیاز کی شدت کی وجہ سے اور آج میرا گلا پٹا جا رہا ہے میرے ہاتھ میں کاٹے پڑ چکے ہیں ہر موسا पानी سر جنگل میں پانی تلاش کر تجھے کہیں پانی مل جائے تو مجھے دو فٹ پانی پلا دے آج میں ماڈرن میں لکھا ہے واقعہ ہلتے مزاحے سلام پورا جنگل تلاش کرتے ہیں لیکن کہیں پانی نہ ملا مایوس مایور سے, سے بزرگ کے بعد پائے کیا ہے بزرگ کہیں پانی نہ ملا اس بزرگ نے شاید مساجرہ جنگل کے بعد شہر کی آبادی میں نکل جا شاید مجھے کہیں پانی مل جائے حضرت متاثر تھا تو شہر کی آبادی میں چلے گئے پانی مل گیا پانی کو کلاس یا کٹورے میں بھرا اور اس کو لے کر جنگل کی طرف بڑھے ابھی تو چیزوں کا بات ہو رہا ہے اس بزرگ کے چیزنے کی آواز آتی ہے موسیٰ موسا جلدی کر پانی ہی لے کر میرے صحیح بات جا میرا گلا ٹوٹا جا رہا ہے میں جا رہا ہوں مظاہرستان نے کرم کے چیزیں لیکن جیسے اس بزرگ کے قریب پہنچتے ہیں کیا کا انتظار ہو گیا اس بزرگ کی روح کب سے ان سنی سے پروافت کر گئی دنیا جانتی ہے کہ منہ سے مدا دیا مدا جو ہے کلیم اللہ اللہ سے کلام بھی کیا کرتے سے اس بزرگ کی روح کرتے انتقار ہو گیا پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور ہمارے گھر میں ضد کے عالم میں یہ شکوا کرنے لگ گیا تھے صاف ہے کہ ایک بزرگ بندہ زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا زندگی بھر تیرے سال نے اپنے ماتے کو لکھتا رہا اور آج تم نے اس کو پیاسا ہی مار جا رہا کم سے کم تو دھوک ٹھنڈا پانی پینے کا موقع تو دے دیتا اے اللہ یہ تیرا انصاف میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرا کیسا انصاف ہے غیب سے اپنی آواز کو لگا مجھے تو نہیں جانتا کہ میں نے اس کو موت دے کر کیوں سارا اور غور کر رہا لگا کہ میں نے اس کو کیوں مارا مزارا اسلام تو اللہ میں کیا جانوں کہا اے موسا یہ بتا تو تو اس جنگل میں آج پہنچا ہے آج تک اس جنگل میں اس کو کھلا پلانے والا کام تھا وہ تو جب سے ہو سوارا شبد سب عبادت کر رہا ہے موسارے سلام تو اگر تارا نے کہا کیا ہے موسا آج کچھ بات سے کرائے گی تو ٹھنڈا پانی پینے کا موقع بھی تو نے نہ دیا لیکن مجھے تو ہی بتا آج میرے بندے کو پیاز لگی اور پیاز کی بکتی نے اس کو بے چین کر دیا میرا بندہ میرے سامنے سر دن پھیلایا کرتا تھا میرا بندہ میری عبادت کیا کرتا تھا تو آئی مجھے تو ہی بتا آج میرے اس بندے کو پانی کا تو آج بھی بہت بھی واقعہ نقل کر رہی ہے تو جب آج جبکہ بہت سی تبدیلی ہو گئی لوگوں نے توحید کو بہت سا بدل ڈالا اور حضرت موزا کو خدا کا بیٹا ادے کو خدا کا بیٹا اور ریسا کو خدا کا بیٹا قرار دیا لیکن اس کے باوجود آج بھی توحید میں یہ واقعہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے یعنی آج بھی بہت زیادہ چینجنگ کے بعد بھی باطل نے یعنی اہل باطل نے اس واقعہ کو بدلا ہوگا لیکن توحید سے کتنا زیادہ میل کھانے والا واقعہ اس کتاب کے اندر آج بھی موجود ہے क्या काम इस वक्त रामचंद्र जी की पति सीता को लापरले के भाग गया हनुमान और लक्ष्मण को तलाश करने के लिए गए कौन कहता है वाल्मीकि की रामायण बहुत दिनों के बाद सीता लंका में मिली है और लक्ष्मण तलाश करके लाए सीता जी सोचती है कि बहुत दिनों के बाद मैं अपने पति से मिल रही हूँ चलो पैर तो सुन ले आशीर्वाद तो ले लें जैसे ही सीता जी अपने पति रामचंद्र जी के सामने चुकी है मैं उनके पैर चुनू रामचंद्र जी फौरन पकड़ लेते और पैर नहीं चुने देते आगे बाल देखी कि रामायण देखो क्या कहती है رامچر اپنی پتنی سیتا کو پیر بھی چھنے دیتے اور کہتے رام رما رم رام رام ستیہ والمی کی رامائن अध्याय نمبر 5 سوک نمبر 6 منتر نمبر اٹھارہ شلوک نمبر تین چار رام رام نم رام رام ستیہمستی ہائی سیتا ایک میں رام मैं तेरा تیرا رام ہوں اور ایک تیرے رام کا بھی رام ہے اوپر والا ہائی سیتا ایک میں رام ہوں میں تیرا رام ہوں اور ایک تیرے رام کا بھی رام ہے اوپر والا رام رام آئے نم ہائی سیتا اس رام کے سامنے اپنے پتی کو نہ جگ اپنے پتی کے سامنے نہ جگ بلکہ رام کے سامنے جب جو نام کا بھی رام ہے یعنی اوپر والے رام تو اوپر والے رام کے سامنے یعنی ہندوؤں میں جب کوئی مرتا ہے تو لوگ اس کو آرکی دیتے ہوئے کہتے ہیں رام رام سب یہ دو مرتبہ رام رام کا نام آنا ہی اس مارنا یہ بتاتا ہے یہ رام چل جی اکیلے میں بلکہ رام رام राम رام کا رام سچا ہے یعنی رام کا رام اوپر والا اللہ سچا ہے مرنے والے جب تک کو رام چند دیا کرتا تھا اور جب تم گیا رام چند جی زندگی کے مالک میں اب تو رام کر رام جانے کی تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا جا قرآن کریب مثال پوریا نثال شرح ہے مرنے والے جب تک تھا جناب اللہ کے بطرے پہلے چلا جاتا تھا اور جب تم مر گیا تو محمد میری زندگی کے مالک نہیں اب محمد کر لگ جانے کی میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اگر تم نے ضرورت برابر بھی کی ہوگی تو اس کو بھی تو نام ہے آمار میں دیکھ لے گا اور جب تم نے ضرورت برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تو اپنے نام میں دیکھ لے گا آج تو اس دور میں نے آپ کو بتاؤں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے لوگ اس کو ایک ایگزامپل پیش کرتے ہیں کیا اگر بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے وزیر سے ملنا پڑتا ہے چھت پہ چڑھنا ہو تو پہلے سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑتا ہے نو بلنا ملتا ہمارے رب برا کی مثال دنیا کے وزیروں بادشاہوں سے دی جا رہی ہے تو نہیں معلوم کہ میری کرسی کے نیچے ٹائم رکھا ہے دنیا کے بادشاہ کی دیوار کے پیچھے تم ایک بمر دو نہیں مرنگ میری دیوار کے کی پیچھے کیا رکھا ہے لیکن وہ تمام کا جاننے والا وہ عالی ملک تمام چیزوں کا رکھنے والے کی مثال تم دنیا کے بادشاہوں سے دیتے ہو ارے تمہیں اس کی قوت تمام تو بتا رکھا کیا پتا اور میں تمہیں ایک ایگزامپل کے ذریعے بتا دوں ایک مزاج کے ذریعے بتا دوں روز کرو دنیا میں صرف چاند کی اونچائی दो मील है और सूरज हमारी जमीन से नौ करोड़ तीस लाख मील की बुलंदी पर है और जमीन से पहला राकेट जो आसमान की तरफ गया वो रूस का राकेट है जाने वाले का नाम यूरी गदारी है जानेवाला बारह अप्रैल सन उन्नीस सौ उनसठ ईस्वी को जा रहा है 19, ہم 1959 کی بات کر رہے ہیں ہم انیس کی بات کر رہے ہیں بارہ اپریل سن کو روس کا اڑلاباد آسمان کی طرف گیا وزیراعظم روس کا ہے مسٹر تھروس اچو اور یہ چوڑی گزاری زمین سے ایک سو پر گیا بس ایک سو پچاسی میل اوپر جانے کے بعد اس نے زمین کے ارد گرد ایک چکر لگایا اور, اور دی یہ بھی ہوئی گزاری زمین سے ایک سو پچاسی میل اوپر گیا بس ایک سو پچاسی میل اوپر جانے کے بعد اس نے زمین کے ارد گرد ایک چکر لگایا اور چکر لگانے کے بعد واپس آ گیا یوری گا आसमान آسمان کی طرف جاتا ہے صرف ایک سو پچاسی میل اوپر گیا اور ایک سو پچاسی میل جانے کے بعد زمین کے گردے چکر لگاتا پھر زمین پر واپس آیا غور کرو سر انیس سون تک عید کا وزیر اعظم پوچھتا ہے یوری گگاری تم زمین سے آسمان کی طرف ایک سو پچاسی میل اوپر گئے کیا تم نے خدا روزانہ کی کوئی چیز دیکھی کیا تم اللہ نام کی کوئی چیز دیکھی کہ ہم ایک سو پچاسی میں روپر گئے خدا کی قسم ہم نے تو اللہ و نام کی کوئی چیز نہ دیکھی وہی دن ہمارا پیلسن انیس سو بھی کا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا حلیا بن گیا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے پیپر کے اندر تمام اخبارات کے اندر پوری دنیا کے اندر سہل کا مدیا کے اللہ نام کی کوئی چیز مسلمانوں کے دل کو ٹھیک پہنچائی گئی اٹھاؤ بارہ اپریل انیس سو انسٹھ کا ہندوستان ٹائم آج بھی آج بھی کا کہ اس نے صاف طور سے کہا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ڈرائیور کے گاڑی ان کی یہاں سے چلنے لگی ارے دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ ہر چیز کا سہنے ضرور ہوتا ہے ارے ہاں یہ لاؤڈ اسپیکر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دیکھنے سے پہلے ہماری ذہن میں یہ بات ضرور آتی کہ اس کا بنانے والا تو کوئی ہوگا مسجد دیکھتے ہیں تو ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ والا ضرور کوئی ہوگا ارے ہم مکانات پر نظر ڈالتے ہیں تو ضرور آتا ہے تو پھر اندازہ لگاؤ اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور یہ چاند سورت ستارے سیارے یہ جگہ کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ جائیں گے وہی سطح پیغام کرتی ہے کہ دنیا میں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے غور کرو بارہ اپریل سن کا دن ہے بارہ اپریل اپریل کا دن ہے یعنی بارہ اپریل سن انیس سو بھی کر دن ہے اور وہ اعلان کرتی ہوئی کہ یہ نام کی کوئی چیز نہیں مسلمانوں کے دل کو بہت فرما پہنچا لیکن ہاں ہم اس بات کی خوشی ہے کہ کم سے کم اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا یا اللہ کو ہم دیکھ کر نہیں آئے ہاں اگر وہ یہ کہتا کہ میں اللہ کو دیکھ آیا ہوں تو ضرورت کی بات کی ترتیب کرنا پڑتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دنیا کی تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن دنیا کی کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ سکتی ارے جناب اللہ علیہ وسلم کو مہاراج ہوئی کرو وہ راکٹ ہزاروں کرو اثار سے نہ پہنچ پائے اور مدن کر ہی مکہ پاپرے کا مکہ اور مدینہ کی گلیوں کا سرتا حسن حسین کا نانا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم دیا گئے چھٹے آسمان سے دیا گئے صرف اتنی دیر میں وہ آئے کی زند ہلتی رہی اور بہتر گرم رہا آپ لوٹ کر واپس دیا گئے کون میڈیکل پیش کر سکتا ہے کون گرا وجہ پیش کر है ہے भी بھی ہیچ ہے سورج ہماری زمین سے صرف نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اونچائی پر گورتل ابھی سورج تک وہی وہی گگاری نہیں پہنچا خدا کا انکار کر بیٹھا ہمارے موتا نے رسول جب پہ چڑھ کے اللہ کا دیدار نہ چل یہ بے تنہا پاک لوگ دن کو پیشاب کر کے دھونے کی بھی تمیر نہیں چلے اللہ کا دیدار اور کیا ہے سورج ہمارے ہاتھ کی سائنس کہتی ہے کہ سورت نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر اور پورے دنیا سے سو گنا بڑا اور سورت کے اندر جو گرمی پائی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی اور سورت کا حجم اتنا گہرا ہے کہ اگر اس کو بیچ سے کھوکھلا کر لیا جائے بیچ سے اس کو جو ہے اس کی جگہ کو خالی کر دیا جائے تو ایسی موجودہ تیرہ ہزار دلیا سورج کے پیٹ میں سما جائیں گی سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی راکٹ سورت کے اندر جائے تو سورت کے آخری کونے تک پہنچنے میں اس کو سات سال لگ جائیں گے لیکن ऐसा جب ایسا जो ہو جو ایک گھنٹے میں پندرہ ہزار میل فی گھنٹے کی رفتار سے, سے اڑتا ہو ایک گھنٹے میں پندرہ ہزار میل اڑتا ہو تب چیز نہیں سورج کو پار کر لو اس کے بعد میں سیاروں کا دور آئے گا ایک قریبی سیارہ ہے بڑی قریبی سیارے تک پہنچنے کے لیے تجھے پھر سات سال چاہیے اور بڑی سیارے تک پہنچنے کے لیے تجھے چالیس ہزار سال چاہیے لیکن کب چالیس ہزار سال میں تو اس وقت پہنچے گا اس بائی سیارے تک جب میرے پاس کوئی ایسا راجیٹ جو ایک گھنٹے میں پندرہ ہزار میل کی گرفتار چھوڑتا ہو تم میں سے بہت سے لوگ سائنس کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہوں گے گرافک جیان بھی پڑھتے ہوں گے ایڈوکیٹ کی ڈگری بھی لیتے ہوں گے بہت کچھ این یعنی پڑھنے لکھنے والے ہوں گے ذرا غور کریں اپنی بایولوجی کو اٹھا کر دیکھ لینا بایولوجی کی اسٹڈی بایولوجی کی اسٹڈی کر لینا اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو مل جائے گی میڈیکل کے دیکھ لینا اس کے اندر بھی ڈاکٹری کے اندر یہ सारी باتیں मिल جائیں گی ایڈوکیٹ کی लेने لینے والوں جی کی ڈگری لینے والوں کی تعلیم تمہیں اس کے اندر بھی ملے گی اور یہاں تک کے کامرس لینے والوں میتھمیٹکس کے اس کے اندر بھی یہ قانون تمہیں مل جائے گا سنیے آؤ میں تمہیں آپ کو آگے بتاتا ہوں وہ چالیس تم اس تیارے اس کے بعد میں اب دور آئے گا کیا کا ابھی پہلا آسمان نہیں آیا اب دور آئے گا کیا کا ایک قریبی کہکشا ہے اور ایک بریبی کی کسا ہے اور انسان کو قریبی کہکشا تک جانا چاہے تو تجھے سات لاکھ سال لگ جائیں گے اور آخری کہکشا تک پہنچنے کے لیے تجھے چالیس لاکھ سال لگ جائیں گے لیکن کب پندرہ ہزار بی گھنٹے گرفتار سے ہونے والا رافر نہیں بلکہ وہ را تو چالیس لاکھ سال میں تجھے آخری کیسے تک جائے گا اس کے لیے راکٹ بھی ایسا ہو جو ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار امیر کی رفات جوڑتا ہو ایک دن کتنا ہوتا ہے آپ بند کرو تو بولو بس اتنی دیر میں اگر کوئی راکٹ ہے لاکھ چھ ہزار میٹاس پار کر لیتا ہو تب تو چالیس لاکھ سال میں اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک اور ستارہ ہے اور ستارے کی روشنی اس ستارے کی روشنی سائنس یہ کہتی ہے زمین پر آنے میں تین ارب سال لگتے ہیں اس ستارے کی روشنی کو زمین پر آنے میں تین ارب سال لگتے ہیں اب آپ یہ غور کر لیجیے تین ارب سال میرے کو ستارے کی روشنی زمین پر آتی ہو اور روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے چل رہی ہو مطلب یہ صاف ہے کہ اگر تیرے پاس کوئی لاکٹ ہے اور اتنا دیر کی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے ہوتا ہو تب تجھے تین ارب سال لگیں گے اس ستارے تک پہنچنے کے لیے اور اس سے بھی اوپر اور بہت اوپر تجھے پہلا آسمان ملے گا اب پہنچا تھی پہلے آسمان کر تین الگ سال کی زندگی کہاں سے لائے گا اب پہنچا پہلے آسمان پر پھر اتنے ہی اوپر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان پھر چوتھا آسمان پھر پانچواں آسمان پھر چھٹا آسمان پھر ساتواں آسمان وہ اللہ کے لیے وسیلا مانگنے والوں سیڑھی مانگنے والو اتنے اوپر تمہارے پیر بھی نہیں چڑھ پائیں گے غور کرو کہ کتنے سال آسمان کی اوپر اللہ کا और साथवी आसमान पर हर्ष इलाई इतने ऊपर से मेरे पर्वत गारे आरंकी समाज को बता रखा हाल क्या आप मैं तुझको बताऊ इतने ऊपर होने के बाद भी हमारा सीधा हम सर्दियों का सीधा हम हीद के मानने वालों का भी है कि इतने ऊपर से भी मेरे पर्वत की मुबतें बता और समाज का ये हाल है कि इतने ऊपर से जब काली रात में काले जंगल में काले पत्थर पर जब काली चीवटी चलती है तो मेरा पर्वत दिगार ऊपर से काली रात में काले जंगल में काले पत्थर पर चलने वाली काली चीवटी को भी देखता है اور دیکھتا ہی نہیں بلکہ ٹیوٹی جب چلتی ہے تو اس ٹیوٹی کے چلنے میں اس پتھر پر جب وہ پیر رکھتی ہے تو وہ ٹیوٹی جب چلتی ہوئی پتھر پر پیر رکھتی ہے تو اس کے پیر کے رکھنے کی جو آہت ہوتی ہے اس کے پیر کے رکھنے کی جو آواز ہوتی ہے میرا پروگار اتنے اوپر سے کائیں رات پیر کو بھی سنتا ہے بغیر وسیلے کے تو دعا مانگے گا تو کیا تیری دعا قبول نہیں کرے گا اپنے گنا سے معافی مانگے تو کیا تیرا تیرے گنا کو معاف نہ کرے تو میرے بندو تم مجھے پکار ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تیرا محمد کہتا ہے وہاں بالکل ارے محمد تمہارے دردی تھی طاقت نہیں کہ مردوں کو علموں تھا. اے نبی میرے بات تیرا دوسرا درجہ ضرور ہے لیکن طاقت سے بھی تیرے اندر نہیں کہ تم اردو کو اپنی آواز سنا سکے مسلمانوں تمہارا مولا تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہے مالا یا پہنگم اور اللہ کے علاوہ کسی ایسی ذات کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا جو کچھ بھی کرنا اللہ سے جو بھی پکارا اللہ سے اللہ ہماری نبی پرماتم جوتے کا سدما بھی اگر تجھے مانگنا ہو تو اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا یہ تو سامونی چیز ہے تو ہی کی دعوت کو لے کر ایک اللہ کی عبادت کرو کشن جی کہتے ہیں گیتا کے اندر چوتھے ادیا ہی بھا ہے جم جب دھرم ادھر میں ملتا ہے جب دھرم کی ہانی اور ادرم جب دھرم کی ہانی اور करता کی ودی ہوتی ہے تب میں اوتار گرہر کرتا ہوں تب میں اوتار بند کر آتا ہوں یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اتنی اوتار ہوں یعنی جب جب وکاس پیدا ہوا تب تک کوئی نہ کوئی اوتار ضرور آتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت عبوت سے حافظ رحم اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تعبط ہر وہ چیز جس سے عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے ہو جس سے عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ تعارف अरेत लगाओ से कौन सी इबादत है हालांकि ऋग्वेद जी कहिया रूप आठों अंगों को जमीन पर रखकर तू परमेश्वर की भक्ति कर آٹھوں انگوں کو زمین پر رکھ کر دو پرمیشور کی بھکتی کر یعنی ماتھا اور نا دو, دو ہاتھ چار دو چھے اور دو پیر کے پنجے آج یعنی سچے میں جب جاتا ہے تو یہ یعنی आदमी پر ہوتے ہیں ہر آدمی اے آنگوں کو زمین پر رکھ کر دو پرمیشور کی بکتی کر یعنی نماز قائم کرماز قائم کرے ہی ویڈ میں بھی دیا جا رہا ہے لیکن آج آپ ہندو دھرم کے پوجاروں کو دیکھیے ایک آدمی آیا اس سے مندر میں جھنڈا بچ جائے اوم گیا دوسرا گھنٹہ بجائے چلا گیا پوجا ہو گئی اور ایک آدمی اسکوٹر پہ بیٹھا ہنومان کی مورتی دیکھتا ہے اسکوٹر سے اترتا بھی نہیں دس کلو کی کھوپڑی ہلاگ بڑھ گیا ہو گئی پوجا ہمارے مذہب کے اندر یہ تمام چیزیں ختم بلکہ آپ دیکھیے ان کی آپ کو نہیں ملیں گی پہلے برہمن آیا اس نے گھنٹہ بجا کو پوجا کر کے چلا گیا لاسٹ میں ہری گنا سالوں کی پوجا کر کے چلا جاتا ہے تو جو جب آئے سب پوجا کر جائے نہ میری غریبی کے پو کو مٹایا جائے کچھ نہیں پہلے ان کی جماعت کے لوگ بعد میں غریب لوگ پوجا کر کے جاتے یہاں پر ایک ہیں یہاں کر کے ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہریجنوں کو میرے نکاحوں کے سامنے مندر میں گھستے ہوئے جب بیٹھا براہمنوں نے وہ ان براہمنوں نے گولی سے مار کر تین ہریجنوں کو میرے سامنے ان کا فون کر دیا گور کرو آج ہم آپ کو ایک بار جب بنارس کے اندر ایک مندر میں مورتی رہنا چاہیے اپنے ہاتھ سے مندر میں مورتی کو لگایا تو وہاں کے براہمنوں نے کہنا شروع کر دیا आ ہرجن کے ہاتھ میں پوتر ہو گئی گنگا میں بیٹھی में بنارس میں گنگا کے اندر اس مورتی کو براہمنوں نے اپنے ہاتھوں سے دھویا اور اس کو پوتر کرنے کے بعد سب مندر میں لگایا غور کرو کے پوجاری اور شو کے پجاروں کا آج حال ہے غور کرو انسان کے ہاتھ منا جائے نیچی ذاتی والا ہو تو آج اچھی ہاتھوں کی مورتی کو دھویا جا رہا ہے ہمارا پرانی رسم و رواج ختم کرتے ہوئے کتنی بہترین یا شکشا دے رہا ہے نے تم کو ایک اور ہم نے اللہ کی دستی میں بڑا ہوا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے بلال کو حکم دیا اے بلال جاؤ تم آزان دو بلال نے آزان کے کلات کیے اللہ اللہ مزدوروں نے کہنا شروع کر دیا ہر بلال کو دیکھو اے محمد کس کو کھڑا کر دیا اس کاریہ ہر کیوں نقل کو کھڑا کر دیا حضرت بلال کی زبان حضرت محمد اللہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے خدا کی قسم جب میں ہاتھ میں گیا میں نے جنت کا معائنہ کیا میں نے جنت تو دیکھا تو اللہ میں نے بلال کے دوتیوں کی آواز سنی تم بلال کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہو ارے کالے گورے کے ان کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں یا کلو تم ملال ناراضی وہی ناراضگی وہ سکوا سر تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تم سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور سنو تم میں سے کسی آدمی کو آجمی پر کوئی درجہ نہیں اور کسی آجمی کو آلودی پر کوئی درجہ نہیں کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی درجہ نہیں اللہ بکوا سوائے تخوا کی بنیاد پر کبھی غور بھی کیا نہیں اور آج متقی کون ہیں ہم اور آٹھ ہونے کا ہیں ارے اندازہ لگاؤ اگر ہمارے پاروق پوچھتے ہیں تو جنگل میں گئے جب دیا ہاں آئے امر اگر آٹو دار جھاڑی ہو تمہارے پیر میں چپل بھی نہ ہو اور جانا بھی ضروری ہو تو تم کیسے جاؤ گے وہ ہمارے پاروق فرماتے ہیں اگر میرے پیر میں چپل نہیں اور آٹو دار جھاڑی ہے اور جانا بھی जरूरी है तो आए उबाए मैं उस जंगल में कांटों से बच बच के चलूंगा धीरे धीरे चलूंगा कांटों से बच बच के चलूंगा कि میرے پیر میں چبنا جائے حضرت کہتے ہیں کہ اگر کوئی کانٹا بہت بچنے کے بعد بھی چپ جائے تو کیا کرو گے اے عمر یہی طریقے سے جنگل میں کاٹے کاٹے اور جانا ضروری ہو تم جا رہے ہو کانٹوں سے بچ بچ کی گزرتے ہو اسی طریقے سے سمجھ لو کہ یہ دنیا گناہوں کا جال ہے اور اس دنیا میں دنیا سے گزرنا ضروری ہے تو جس طریقے سے جنگل میں تم کانٹوں سے بچ بچ کر چل دیتے ہو جاتے ہو ہوی طریقے سے تم اس دنیا میں گناہوں سے بچ بچ کر نکل جاؤ اسی کا نام تک ہوا ہے اسی کا نام پریشانی ہے اور اگر ایک دو گناہ انسان ہونے کی اگر ہو بھی جائیں تو اس کی بھی تم دبا دارو مرم پٹی کر لو یعنی توبا کر لوگ اس لوگ داتی کی بنیاد سننے کو اور آج ہم کہتے ہیں سب بہ میری اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو نہیں مل جائے گی جتنا ہم نے اور آپ نے سوچ رکھا ہے اللہ کے نبی جناب محمد اور رسول اللہ, اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قربانی آپ نے دیکھا کہ ایک ساتھ یہ قربانی کرنے جا رہے ہیں تمرانی کی حدیث ہے دیکھا ایک آدمی قربانی کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا فلا بھائی اس سے سوچا ہوا اس سے ناراض ہے اس نے قربانی کے جانور کو پچھاڑ دیا ہے چھری جرم اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے قربانی کے جانور پہ چھری نہ چلا میں نے سنا ہے کہ پلا آدمی تیرا سے ناراض ہے پلا بھائی تج سے تیرا ناراض ہے جاؤ جنت کا معائنہ یار دنیا میں کسی سے کوئی جنت کا نام بھی دیا جائے تو کوئی آج بھی جنت یعنی جنت ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کی سمن نہ کرے اے اللہ تیری جنت تو بڑی ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا تکلیفوں سے گھیر لو تمام پریشانیوں سے گھیر لو جنت کو تکلیفوں سے دوبارہ معائنہ کر کے آؤں کا دوبارہ معائنہ کر کے آتے ہیں اور آنے کے بعد کیسے کہے گا تیری جنت تو ہے بڑی ہوتا بڑے آدھی ہو جائے لیکن اتنی پریشانیوں سے گھیر لی گئی کہ شاید دنیا میں کوئی بھی آدمی اتنی قدر پہ برداشت نہ کر سکے شاید دنیا میں کوئی بھی تکلیف سہن نہ کر سکے جنت میں کو جس جس جس جس جس اس کو دے. اللہ اس جنت کو تکلیفوں سے گیرے رہا کیسی تکلیف جنت کو کیسے تکلیفوں سے گرا رمضان کا مہینہ رمضان کا موسم اور مئی جون کی گرمی سور پوپڑی کی اوپر آج بھی نہیں چاہتا کہ میں گھر سے نکلوں ایئر کنڈیشن موجود ہے فریج موجود ہے پورے موجود ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں گھر سے نکلوں بے تر پہ آرام سے سو رہا ہے چل چلاتی ہوئی دھوپ کی گلی بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں آرام در کھا رہا ہوں اتنے میں معاوضے کی آواز کے کھانے جاتی ہے وہ جنک جاننے والے چل چلاتی ہوئی سو میں کی طرف آدمی اٹھتا ہے اپنے سر پہ رومال باندھتا ہے اور سلسلہ کی روپ میں نمانا گردا کرنے کے لیے کھلی دوپہری میں نماز گرا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور زمین بھی گرم ہے اور پسینے میں سڑا کھو ہے لیکن مسجد میں پہنچا روزو بنا کر نماز گرد کی اللہ سالم بتاؤ اے لوگوں کو اس آدمی کو گھر سے مسجد تک آنے میں تکلیف ہوئی یا نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تکلیفوں سے تو یہ سلے پہ برداشت نہ کرو گے جنت کی توقع نہ رکھنا جنت کی امید نہ رکھنا جارے کا موسم میں سردی کا موسم دو دو تین بھی لحاظ اور خرابی ہو رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں صبح اٹھوں لحاؤ کے اندر بھی سردی گزری جا رہی ہے اس کے دانتوں دانت ٹکراتے ہیں ہاٹوں سے ہاٹ ٹکرا رہے ہیں اسے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا کام میں سونے والے لحاظ کو اٹھاتا ہے ایک گرم کپڑا پہنتا ہے اور پانی بنا سکے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے بھی آدمی جب مسجد میں پہنچتا ہے تو بتاؤ اس کو گھر سے مسجد تک آنے نہیں سکے کوئی یا نہیں اللہ کے نبی آپ نے فلمایا کو تو دھیرتا ہے جب تک یہ تکلیف ہے تو بات کرنا کرے گا جنت کی ٹو کو نہ رکھنا جن نہ پائے اور اس مہینے میں اور یہ ہے دوست بزرگو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے گنا کر کے توبہ کرنے والے بندے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے لیکن توبہ کرنے والا تو چاہیے اے اللہ کی رحمت دامن میں بھرنے والا چاہیے ارے بھیا رحمت تو اس مار رہا ہے لیکن بالٹیوں میں بھرنے والا چاہیے ارے غور تو کرو یہ بہانے اللہ تعالیٰ نصیب کر ہے رمضان کا میاں بہانے میرے بندو گیارہ مہینوں میں تم نے جو گناہ کیے ہیں پتہ نہیں آگے کسی خدمت میں موت میں کیوں سچے دل سے کر لے اپنے گنا معافی مانگ لے اور اپنے مولا کو راضی کر لے تاکہ بخشنے کا بہانا مل جائے اللہ کے نبی ایک پوٹ سونے اور چاندی سے لگا ہوا ہے اور اونٹ کمالی کو جا رہا ہے راستے میں رات کو بھی جنگل میں اور اس نے اونٹ کو اس جگہ پر باندھ دیا چھو گیا سونا اس کے اوپر لگا چاندی جب وہ تو تو تلاش کر ڈالا پکین آ گیا اس کو لیکن اس کا اونٹ نہیں ملا بس بسار کے بعد اسی جگہ پر آ گیا اور آنے کے بعد مایوس ہو کر لے گیا کرے اس کو اور کیا میرا اس کے آنکھوں میں آپ میدانوں کے بعد سونے اور چاندی ہو گیا وہ جو بالکل بہت زیادہ محروم ہے پریشان ہے اور وہ اسی جگہ پر آ کر لیٹ جاتا ہے اس کو گہری نیند آ جاتی ہے اور جب اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ سونے اور چاندی سے لگا ہوا اس کے پاس موجود ہے جب اس نے دوبارہ اپنی اونٹ سے لدا ہوا اپنے پاس دیکھا تو مارے خوشی میں اس کی دباؤ جملے گئے آئے تو میرا بندہ خدا ہوں مارے خوشی میں وہ کہا گیا آئے تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اونٹ اون کو پانے کے بعد تو میں چاندنی سے ہوئے اونٹ کو پانے کے بعد کوئی اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جملوں کو الٹا کر جاتا ہے اس کو احترام بھی نہیں ہوتا خدا کی قدم ایک گناگار کی توبا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں زیادہ اپنے بھی اللہ تعالیٰ کو اونٹ پانے है بندے سے, بھی بندے سے, ہو ہے سے خوشی ہوتی ہے, خوش ہے, ہے یار میرا بندہ میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر گنا کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کے نبی جا رہے ہیں تابع کرا آپ کے ساتھ ایک اور دیکھا اپنا چھوٹا سما سی بچہ زمین پر چھوڑ دیا سامنے آگ چل رہی ہے بچہ اس آگ کو کھلونا سمجھتا ہے اور اس آگ کے قریب جاتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے جب یہ بچہ اس آگ کو اٹھانے کے قریب پہنچتا ہے ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور دوڑ کی اور دوڑ سے بھی بھاگتی ہے اور ایک دم بھاگی اور اپنے بچے کو آگ نہیں اٹھانے دی اور اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا کینے سے لگا لیا اس کے بعد میرے سوچے کہ قریب جاتا رکھتے جیسے قریب پہنچتا ہے ماں جیمن سب سے جوش میں آتی ہے اور ماں جاتی اور کھا لیتی ہے لیکن آج کل نے کھانے او دیتی اور مطلب امان نے اپنے بچے کو چوڑا اور جدیات کی, کی طرف ہاتھ پڑایا اما کی ممتا جوش میں آئی محبت جوش میں آئی اس نے اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اما کے نبی فرما صحابہ جاؤ اور اس عورت بھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اپنے بچے کو آج میں ڈال دے صاحبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا ان تلاسوں پر لیکن مجھے یقین تو نہیں آتا جو اپنے بچے کو آپ کا انگارہ نہ اٹھانے دیتی ہو وہ آج کیا ناؤ میں کیسے جھونک سکتی مجھے یقین نہیں آتا صاح کے نبی پرماتے ہیں صاحبہ میں یہی تو تمہاری زبان سے نکلوانا چاہتا تھا یہی تو میں کہلوانا چاہتا تھا اے اپنے بچے سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے جس یہاں بچے کو آج میں پتہ ہی نہیں جان سکتی اس لیے کہ ماں کی ممتا یہ برداشت نہیں کرتی بچے سے کتنی محبت ہے لیکن خدا ماں کی یہ ممتا بہت کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے اس محبت اور ممتا کے آگے جب بندہ مانگتا ہے گنا کی مولا سے کرتا ہے تو اللہ تعالی کی جا سے بھی اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے اور مت نہیں چاہتا کہ گناہوں کے کے گناہ سے توبہ کرو اس کے پاس طلب کرو اس محمد کا یہ حال ہے کہ میں دل بھر میں ستر مرتبہ اپنے گنا کی معافی اللہ کی, کی مانتا ہوں کیجیے میں دوست بجے اسلامی تعلیمات میں نے بتایا اب آپ خدا زیادہ لگائے انسان سے جاتا ہے چادریں چلاتا ہے اسے من پہ ملتا ہے یہ غور نہیں کرتا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچے دیتا ہے لیکن مچھلیاں تو کسی مزاق سے نہیں جاتی ہیں ارے وہ لگنکھا کو بچے دیتا ارے کونتی ہے وہ بھی تو آج تک گئی ارے یہ حالت اگر انسان کی اگر ہوتی ہے تو جہاں اس کو مارو وہاں مل جائے یہ انسان میں آپ کو بتاؤں میں ایک موقع پر ضلع بریلی میں ایک پروگرام کے لیے گیا تھا مارچ پروگرام تھا تو وہاں کی عورتوں کا یہ علی تھا وہاں کی عورتوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی اپنے شوہر کا نام لے لے تو نکاحی ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بات خاص طور سے طبقے کے اندر پھیلی ہوئی تھی ان کے آج یہ ہے کہ بیبی اپنے شوہر کا نام لے لے تو نکاحی ٹوٹ جاتا ہے تو رہنے کا موقع ملا تو وہاں میں نے تھوڑی سی زبان سیکھ لی ان کا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لنا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لنو کیسے تو اس حساب سے ایک اور شوہر کا نام تھا رحمت اللہ بیوی بی کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ اب بیوی بی جب نماز پڑتی تھی تو سلام والے تمہ رحمۃ اللہ اب رحمت اللہ کہہ جانتی کیا بتایا تو نماز پڑھتی تھی جہاں کیا کہ نماز پڑھتے وقت کیا سلام السلام علیکم للو کیا ابا جہاں مرو کی تھی کی تاریخ جائے یہ حالت کی جائے اور یہ حالت جب ہوگی دوستوں بزرگوں تو آج بھی کچھ جام کے معامل جائے اس کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب آپ کو میں بتاؤں سمندر بڑھیا کے کنارے چار آدمی نماز مچھلی پکڑ رہے مچھلی پکڑتے پکڑتے نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا چارول جاہر چاروں نے وزو بنایا اور وزو بنانے کے بعد چاروں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تین مختبی ایک ایمام ایمام تو fasil moqaddim ka har imam tabeera farma ka uske ko bhi namaz padte hai ke deen mein ki har pehla har moqaddim ka hal kya hoga zuhr ki namaz ka matlab imam ka dor se kar rahe hai